آج محلت کا دن چار ستمبر اور سال دو اٹھارہ ہے میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو کی آزمائشی نشریات آج کی نشریات میں ہم شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ نیشنل مومنٹ نے بلوچستان میں مائے اگس میں ہونے والے تمام ریاستی مظاہر جبری گمشدگیوں ریاستی اپریشنز اور دیگر واقعات کی رپورٹ جاری کر دی بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان گوارام بلوچ نے ناملوم مقام سے کے ذریعے گفتگو کرتے ہوئے ضلع اواران میں مالار کون آرمی چوکی پر راکٹوں اور جدید ہتھیاروں سے حملہ کر کے فورسز کے دو اہلکاروں کو ہلاک اور متحد کو زخمی کرنے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے اور اپنی کاروائیاں آزاد بلوچستان کی تکمیل تک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے چیئرمین خلیل بلوچ نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں امریکہ کی جانب دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کاروائی نہ کرنے پر پاکستان کے تیس کروڑ ڈالر امداد روکنے کے عمل کو سراہتے ہوئے کہا ہے کہ حقیقت میں پاکستان کبھی دہشت گردوں کے خلاف لڑا نہیں ہے بلکہ دہشت گردوں کے ساتھ مل کر امریکہ کے خلاف لڑنا چاہتا ہے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پاکستانی سکیورٹی اہلکاروں پر عملے کی ذمہ داری مختلف بلوچندینوں نے قبول کر لی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں ساتھ میں خاتون سمیت دو افراد جاں بھاگ سات زخمی ہوئے ہیں اطلاعات کے مطابق کے سنتی شہر اب چوکی میں خاتون نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا جبکہ دکی کے علاقے بارکان میں کرنٹ لگنے سے میر محمد و محمد اسم جاں بھاگ ہو گیا سبھی قومی اشارہ پر بابا ہوٹل کے مقام پر تیز رفتار ٹرک اور سسو کی پک اپ میں تصادم کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور قلعہ اللہ میں خانی بابا مین شاہراہ پر گاڑی الٹنے سے پانچ افراد زخمی ہو گئے ہیں بلوچستان کے ضلع پنجگور کے علاقے کلکور سے گزرنے والی سی پیک روڈ پر نام مسلح افراد نے فرنٹیر کور ایف سی کی گاڑی پر حملہ کر دیا ہے اس کے نتیجے میں ایک اہلکار الگ جبکہ متحد اہلکاروں کی شدید زخمی نے کی اطلاع ہے علاقے روڈ بن میں بھی ایسی چوکی پر حملہ ہوا ہے جس میں متحد اہلکاروں کے علاقوں کو زخمی ہونے کی اطلاع ہے کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق ارنائی شہر کے قریب کوئلہ کان حادثوں میں زخمی ہونے والے دو مزید کان کن زخموں کی تعداد جام بحق ہو گئے ہیں اس طرح کان حادثے میں جام بہک کانکنوں کی تعداد تین ہو گئی ہے ایک شدید زخمی کی حالت تشویقناک ہے وزیر جمعے کو یہ کوئلہ کان بیٹھ گئی تھی جس میں چار کارکن پھنس گئے تھے افغان طالبان نے اعلان کیا ہے کہ ان کی تنظیم اقانی گروپ کے سربراہ جلال الدین اکانی طویل حلالت کے بعد انتقال کر گئے ہیں لیکن ابھی تک اس کی تاریخ وفات اور تنظیم کی مقام کا علم نہیں ہو سکا تاہم اکثر طالبان پاکستان میں مر گئے ہیں یا مارے گئے ہیں جلال الدین اقانی افغانستان کے جنگ جمع میں ممتاز اہمیت کے عام مل رہے ہیں جن کی طالبان اور القاعدہ دونوں سے قربت تھی اور امریکہ کو مطلوب دہشت گردوں کی لسٹ میں بھی ان کا نام شامل تھا پاکستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں سریاب کے علاقے میں فرنٹئر کور اہلکار کی فائرنگ سے سائیکل سوار راہگیر جانباک ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق ایف سی ایل اہلکار نے سائیکل سوار کو روکنے کا اشارہ کیا سائیکل سوار کے نہ رکنے پر اہلکار نے فائرنگ کھول دی اس کے نتیجے میں مسکورا شخص موقع پر ہی جانباک ہو گیا یاد رہے اس سے پہلے فرنٹئر کور اہلکاروں نے ہزار کنجی میں فروٹ مارکیٹ میں بھی لوگوں پر فائرنگ کھول دیا تھا اس کے نتیجے میں ایک چودہ سالہ ریڈی بان جان رہے جبکہ ایک اور شدید زخمی ہو گیا تھا جلوان میڈیکل کالج کے طلبہ کی جانب سے ادارے میں سہولیات کے کے احتجاجی ریلی اور مظاہرے کا انعقاد کیا گیا طلباء ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھاتے ہوئے پریس کلب تک ریلی نکالی اور مطالبات کے حق میں نارے بازی کی بلوچستان کے دارالحکومت کو اٹار گردنوا میں پانی کی قلت سنگین صورتحال اختیار کر گئی ہے اور شہریوں نے حکام کے خلاف احتجاج کا ہندیہ دیا ہے کراچی کے علاقے اور مبینہ مسلح افراد کے درمیان افراد ہلاک ہو گئے ہیں سیکورٹی حکومت کے مطابق مارے جانے مسلح افراد کا تعلق سے تھا تاہم انہوں نے جماعت کا نام بتانے سے گریز کیا فورسز نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ مسلح افراد سے دماغ کے خیز مواد دو خودکش جیکٹ اور اصل برامد ہوا ہے واضح ہے کہ کراچی میں آئے روز جالی پولیس مقابلوں میں قیدیوں کو مار کر انہیں شدت پسندوں کا نمبر کیا جاتا ہے اکوانی متحدہ کے ڈیولپمنٹ پروگرام کے زیرہ اتمال صبح کے اہان کی سرویلس جاری کر دی گئی ہے لسٹ میں بلکستان کو دنیا میں غربت اور پسماندگی میں پہلے نمبر پر قرار دیا ہے اکوانی متحدہ ڈیولپمنٹ پروگرام کے لسٹ میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ بلکستان میں غربت اور پسماندگی دنیا میں سب سے زیادہ ہے گوادر کے علاقے پسنی سربندن کے مکینوں کی جانب سے پانی کی قلت اور بجلے کی بندش کے خلاف احتجاج ذرائع کے مطابق مظاہرین نے احتجاج مکران کوسٹل ہائی وے بند کر دیا جس کے باعث کراچی سے گوادر اور ضلع کی جانے والی گاڑیاں پھنس گئی ہیں اہم خبروں کی تفصیل پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی دوستین بلوچ بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی سیکریٹری اطلاع دلمراد بلوچ نے ماہ اگست کی تفصیلی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگست کے مہینے میں ریاستی فورسز نے بلوچستان بھر میں دستیاب اعداد و شمار کے مطابق 56 آپریشن کیے اسی ماہ فورسز نے 53 افراد کو حراست میں لے کر ازیت گاہوں میں منتقل کیا دوران آپریشن فورسز نے 84 گھروں میں لوٹ مار کیا جبکہ 14 گھروں کو نظر آتش کیا گیا سترہ ناشے ملی جس میں سے دس کے معرکات سامنے نہ آ سکے جبکہ ایک مسخو پرانی لاش ملی جس کی شناخت ممکن نہیں ہو سکی خدشہ ہے کہ وہ لاپتہ افراد میں سے کسی کی تھی چھ بلوچ فرزند شہید ہوئے ایک نوجوان محمد بخش جسے پاکستانی فورسز نے دو ہزار پندرہ کو لاپتہ کیا تھا اس کی لاش کراچی سے ملی جسے زیر حراست قتل کیا گیا تھا جبکہ دس اگست کو پسنی سے فورسز نے بابو محراب کو لاپتہ کیا اور تیرہ اگست کو زیر حراست اسے قتل کر کے اس کی مسخ شدہ لاش پھینکی گئی اسی ماہ چوبیس افراد بازیاب ہوئے جن میں آٹھ افراد دو ہزار سولہ سے فورسز کے حراست میں تھے جبکہ بازیاب ہونے والوں میں سے چار بلوچ فرزن دو ہزار سترہ اور بارہ افراد دو ہزار اٹھارہ کے مختلف مہینوں میں دوران آپریشن لاپتہ کیے گئے تھے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں فوجی آپریشن اگست کے ماہ میں بھی شدت سے جاری رہے ضلع کے علاقے جھاؤ سے اسی ماہ ستر سے زائد خاندان نے نقل مکانی کی واضح رہے کہ جھاؤ سے نقل مکانی کا سلسلہ 18 اکتوبر 2005 سے شروع ہوا تھا جو تاحال جاری ہے بلوچ لیبریشن آرمی کے ترجمان جین بلوچ نے سیٹلائٹ فون کے ذریعے میڈیا میں جاری کردہ اپنے بیان میں پنجگور میں پاکستانی فورسز پر بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ساتھ مشترکہ حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ پنجگور کے علاقے کیل کور کرکی میں بی ایل اے اور بی ایل ایف کے ساتھیوں نے ایک مشترکہ کارروائی میں فرنٹیئر کور کے گاڑیوں پر گھات لگا کر حملہ کیا جس میں فرنٹیئر کور کے دو اہلکار ہلاک اور پانچ زخمی ہوئے دوسری طرف یونائٹڈ بلوچ کے ترجمان مزار بلوچ نے نامعلوم مقام سے سیٹلائٹ فون کے ذریعے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ آج مغرب کے وقت ہمارے سرماچاروں نے تمب کے علاقے رودبن کے مقام پر ایف سی چوکی پر سنائپر اور خودکار ہتھیاروں سے حملہ کیا جس میں ایک اہلکار کے موقع پر ہلاک جبکہ دو اہلکاروں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے مزار بلوچ نے مزید کہا کہ سرماچاروں کے حملے کے بعد حواس باختہ فورسز نے علاقے میں انداز ان فائرنگ بھی کی تفصیلات کے مطابق کوئٹہ کے علاقے فقیر محمد روڈ جان محمد روڈ خلجی کالونی سریاب روڈ منسا کالونی بروری روڈ اور دیگر علاقوں کے مکین پانی کے بوند بوند کو ترس گئے ہیں علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں عوام کو لوٹنے کے لیے جان بوجھ کر پانی بند کیا جاتا ہے تاکہ وہ مہنگے داموں ٹینکر کے ذریعے پانی منگوائے جبکہ پانی کی کمی کے بعد ٹینکر مافیا نے فی ٹینکر ہزار سے پندرہ سو تک وصول کرنا شروع کر دیا ہے بعض ٹینکر مافیا پانی کے منہ مانگے دام بھی وصول کر رہے ہیں ذرائع کے مطابق سریاب روڈ جان محمد روڈ فقیر محمد روڈ اور ان کے ملحقہ علاقوں میں موسم سرما کے دوران بھی پانی دستیاب نہیں ہوتا ہے اور شہری مجبور ہو کر مہنگے داموں پانی خرید کر گزارا کرتے ہیں شہریوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے اس سنگین مسئلے کو فوری طور پر حل کیا جائے بصورت دیگر ہم شدید احتجاج کریں گے جس کے تمام تر ذمہ داری حکومت اور واسع حکام پر عائد ہوگی دوسری طرف ضلع گوادر کے علاقے پسنی چور بندن کے مکینوں کی جانب سے پانی کی قلت اور بجلی کی بندش کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق مظاہرین نے احتجاجً مکران کوسٹل ہائی وے بند کر دیا ہے جس کے بعض کراچی سے گوادر اور ضلع کے جانے والی تمام گاڑیاں پھنس گئی ہیں جالوان میڈیکل کالج خوددار کے طلباء کی جانب سے ادارے میں سہولیات کی فقدان کے خلاف احتجاجی ریلی و مظاہرہ کیا گیا مظاہرے سے طالب علم رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جالوان میڈیکل کالج خوددار میں تعلیمی سلسلے کا آغاز کیا جا چکا ہے مگر ادارے میں بنیادی سہولیت کا فقدان ہے لیباٹری میں کوئی بھی سہولت میسر نہیں ہے جبکہ کالج پرنسپل ادارے میں حاضر ہونے کے بجائے کوئٹہ میں اپنے نجی کلینک کو چلا رہا ہے لہذا موجودہ پرنسپل کو تبدیل کر کے نیا پرنسپل تعینات کیا جائے جو کالج کو وقت دے سکے طلباء کا کہنا تھا کہ ڈاکٹریٹ کی تعلیم میں ماہر بننے کے لیے تمام تر سہولیات کا میسر ہونا لازمی ہے لیکن بدقسمتی سے ہمیں بلڈنگ تو ملی ہے تاہم تعلیمی ضروریت میسر نہیں ہے جس کی وجہ سے ہماری محنت بیکار جا رہی ہے واضح رہے بلوچستان میں اکثر تعلیمی اداروں میں سہولیات کا فقدان ہے اور حال ہی میں لسبیلہ یونیورسٹی کے طلباء نے بھی انتظامیہ کے غیر مناسب رویے کے خلاف نوٹس لینے کی اپیل کی تھی سو بلوچستان میں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ایمرجنسی نافذ کرنے کا اعلان بلوچ عوام سے دو ہے بی ایسو آزاد بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن آزاد کے مرکزی ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عسکری قوتوں کی عمایت سے وجود میں آنے والی حکومت کی جانب سے بلوچستان میں تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ایمرجنسی کے نفاذ کا اعلان بلوچ عوام سے ایک دو ہے بلوچستان میں تعلیمی شعبے میں بہتری کے لیے ایسا ہی اعلان ڈاکٹر مالک کے دور حکومت میں بھی کیا گیا لیکن تعلیمی ایمرجنسی کے آڑ میں تعلیمی اداروں کو فوجی چاؤنیوں میں تبدیل کر دیا گیا تعلیمی اداروں میں چاپے اور طلبہ کے گمشدگیوں کے واقعات میں تیزی لائی گئی کتابوں پر پابندی عائد کی گئی لائبریری اور بک اسٹالوں سے ہزاروں کتابیں ضبط کیے گئے طالب علموں کی تحقیقی اور تخلیقی صلاحیتوں کو ختم کرنے کی کوشش کر کے عسکری اداروں کے نام نیاد منصوبوں کی تکمیل کی جاتی رہی ترجمان نے کہا ہے کہ نیشنل پارٹی کی حکومت نے تعلیمی ایمرجنسی کا اعلان کر کے بلوچستان کے تعلیمی اداروں کے اندر فوجی مارشل لو لگا کر علم و شعور پر پابندی لگانے کی کوشش کی تھی بلوچستان میں منشیات فروشوں کو طاقت فراہم کر کے بلوچ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو زنگ آلود کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی اور پاکستانی فوج کے ساتھ بلوچ نسل کشی اور برائرہ میں براہ ملوس رہی ہے اور حج یہی عناصر بلوچستان عوامی نیشنل عوامی پارٹی کی شکل میں منظم ہو کر بلوچ نسل کشی میں مزید تیزی لانے کی کوشش کر رہی ہیں ترجمان نے بیان کے آخر میں کہا ہے کہ بلوچستان میں اسکولوں اور کالجوں میں تدریسی عملے کے غیر موجودگی اور بنیادی سہولتوں کی عدم فراہمی سے تعلیمی نظام کی ابتری حیا ہوتی ہے اور اب عسکری قوتوں کی نمائندوں نمائندہ حکومت کی جانب سے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں ایمرجنسی کا اعلان اس بات کا اندیا ہے کہ تعلیمی اداروں میں پہلے سے موجود عسکری مداخلت میں بے تحاشا اضافہ کیا جائے گا آج کی نشریات میں آپ سن رہے ہیں اتنا ہی کچھ یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آزمائشی نشریات ہیں